محترم صدر محترم وائس چانسلر صاحب محترم مہمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انٹرنیشنل کا لفظ یا اصطلاح عام طور پر بین الاقوامی کے لفظ سے اردو میں مستعمل ہوا ہے اس کے باوجود میں نے امدن بین الرو مالک کا لفظ استعمال کیا اس کی وجہ میں اول ارسکل یہ قانون اصل میں سلطنتوں کے آپس کے تعلقات کے متعلق ہوتا ہے حالت جنگ میں بھی اور حالت امن میں بھی سلطنت کے باشندوں سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا یعنی دو قوموں کے درمیان کے تعلقات سے اس میں بحث نہیں ہوتی بلکہ دو مملکتوں دو سلطنتوں کے تعلقات سے بحث ہوتی اس لیے مملکت کی جمع ممالک شاید زیادہ موزوں ہوگا اور اسی لیے میں اردو میں بین المالک کی اصطلاح کو پسند کرتا ہوں بین الاقوامی کو نہیں عربی میں آج کل اس کے لیے بین الملل کا لب استعمال ہو رہا ہے جو اسی غلطی پر مبنی ہے کہ قوموں سے بحث ہوتی ہے مملکتوں سے نہیں لیکن کبھی کبھی عربی میں بین ادو کا رضی استعمال ہو رہا ہے جو میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے دولت مملکت کے معنی بہرحال اس مختصر توضیح کے بعد اصل موضوع پر کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں اور جس طرح کل کے مضمون کے متعلق میں نے ارض تھا اصول فقہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس پر مسلمان فخر کر سکتے ہیں اسی طرح آج کا موضوع ہی قانون بینک ایک ایسا علم ہے جو مسلمانوں ہی کا رہی منت ہے اور مسلمانوں ہی نے سب سے پہلی دفعہ اس کو وجود بخشا ہے یہ ذرا عجیب سا دعویٰ ہے اس لیے کہ جب اس قانون کا تعلق دو خود مختار سلطنتوں کے باہمی تعلقات سے متعلق ہے اور خود محتاط سلطنتیں آج اسے نہیں بلکہ ہزارہ سال سے انسانی سماج میں موجود ہیں ان میں جنگیندی ہوتی رہی ہیں ان کی آپس میں پرامن تعلقات بھی رہے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ انٹرنیشنل لاء مسلمانوں کا رہی نے منت ہے مسلمانوں نے اس وجود بخشا ہے تھوڑی سی تو یہ کا محتاج ہے اصل میں اگر ہم اس علم کے آغاز پر غور کریں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کا آغاز سلطنتوں سے نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے ایک زمانوں میں افراد سے ہونا چاہیے تو ہر فرد اپنی جگہ خود خدمختار ہوتا ہے ایک فرد کے تعلقات دوسرے کے ساتھ یہ اس قانون کے اشاس کی ابتداء میں ہونا چاہیے لیکن ہم اپنی علمی ضرورت سے اس کو افراد کے تعلقات سے بحث میں نہیں لاتے ہیں اور ذرا اور بات کے زمانے سے شروع کرتے ہیں افراد کے بعد کنبوں اور خاندانوں کا زمانہ آتا ہے ایک کنبے یا ایک خاندان کے تعلقات دوسرے کنبے یا دوسرے خاندان سے ہوں یہ بھی ایک معنی میں انٹرنیشنل چیز ہی بن جاتی ہے جب کہ ہر کنبہ اپنی جگہ خود مختار ہو دوسرا کنبا بھی مصع خود مختاری کا حامل ہو تو ان کے تعلقات اس کو بھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت اتنی اہم نہیں ہے جتنی اس فلم کے شایان شان ہے اس کے بعد کا زمانہ شروع ہوتا ہے قبیلوں کا ایک قبیلے میں بہت سے خاندان ہوتے ہیں اور ہم تاریخ میں دیکھتے رہے ہیں کہ قبیلے خود مختار رہتے ہیں مثلا اسلام سے پہلے عرب میں ہر قبیلہ اتنا ہی خود مختار ہوتا تھا جتنا آج کل کی بڑی سے بڑی سلطنتیں ہو سکتی ہیں وہ نہ صرف حالت امن کے تعلقات میں بلکہ حالت جنگ میں بھی خود مختاری برتنا تھا ہر قبیلہ دوسرے قبیلے پر اعلان جنگ کر سکتا تھا اس سے صلاح کر سکتا تھا اس سے معاہدے کر سکتا تھا غرض وہ تمام کام انجام دے سکتا تھا پرانے زمانے میں جو اب ایک مملکت ایک سلطنت کے میں ہم شام سمجھتے ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے اہل علم قبائلی دور کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بہت پرانی چیز ہے اور اس کا آغاز کرتے ہیں مملکت سے چاہے وہ چھوٹی ہو چنانچہ آپ واقف ہوں گے سب سے پہلے مملکت ایک شہر کی صورت میں وجود میں آتی ہے سٹی اسٹیٹ غالباً پرنگی مولف اس کو سٹی اسٹیٹ سے اس لیے شروع کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں یونان میں شہری مملکتیں ہی پائی جاتی تھی سٹی اسٹیٹ اور ان میں آپس میں جنگیں بھی ہوتی تھیں آپس میں پر امن تعلقات بھی رہا جاتی تھی بہرحال جو بھی ہو اگر اسلام سے بہت پہلے یونان میں سٹی اسٹیٹ کا وجود تھا اور ان کے تعلقات سے مغربی اہل علم انٹرنیشنل لاء کی تاریخ میں بحث کرتے ہیں تو وہ صرف یونان سے مخصوص چیز نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر حصے میں ہمیں نظر آتی ہے حتیٰ کہ عرب میں بھی قبل اسلام سٹی اسٹیٹ کا وجود نظر آتا ہے عرب میں قبیلے بھی تھے اور شہر بھی تھے یہ فرق عرب میں جو اسلام کا گویا کہنا چاہیے کہ ابتدائی ماخذ تھا وہاں قبیل خانہ بدوش آبادیوں پر مشتمل تھا ان کے پاس کوئی ایسی بستی نہیں ہوتی تھی جہاں وہ سال کے بارہ مہینے رہے اس کے برخلاف شہر تھے جہاں کے رہنے والے خانہ بدوشی کی زندگی نہیں گزارتے تھے تو عرب میں ہم کو وقت واحد میں شہری مملکتیں بھی ملتی ہیں اور خود مختار خبیلے بھی ملتی ہیں غالباً یونان میں بھی ایک زمانے میں ایسا رہا ہوگا لیکن زمانے کی حالات سے ہمارے مول بحث کرتے ہیں وہاں شہری مملکتیں تھیں یعنی آبادی بستیوں میں رہتی تھی بہرحال ہمارے علم کا آغاز اس دور سے ہوتا ہے جب انسان فرد سے گزر کر کنبے اور خاندان سے گزر کر خبیلے سے بھی گزر کر اس سے زیادہ یونٹ میں یعنی شہری مملکتوں میں بسنے لگاتا میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر صرف فرد کا معاملہ ہو فرد کے ساتھ تو وہ بہت کمزور ہوتا ہے چنانچہ ہم اس علم کی تاریخ میں دو ٹینڈنٹری دیکھیں گے ایک تو یہ کہ فرد چونکہ تنہا کمزور ہوتا ہے اس لیے وہ کسی اور فرد کے ساتھ شامل ہو کر اپنے کو ایک حد تک اپنے دشمنوں کے مقابلے میں محفوظ بنانا چاہتا ہے چنانچہ مرد اور عورت دو مل کر ایک ایک کنبا بنتے ہیں تاکہ اپنے فرائض منصبی کی تقسیم بھی کرے اور تنہا کی جگہ دو آدمی ہوں تو دشمن کا چاہے وہ فطرت کا کوئی مظاہرہ ہو یا اپنے ہم جنس انسان ہو یا کوئی جانور ہو وحشی اس سے مقابلے کی ان میں قوت آتی ہے اس, اس کے بعد جب افراد کو بھی محسوس ہوا کہ مجھ دو آدمی کو دوسرے دو آدمی شکست دے سکتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ طاقتور ہیں تو آدمی نے سوچا کہ بہتر ہو کہ ہم بجائے ہر جوچ کے یعنی مرد اور عورت کے بڑے کنبے میں رہیں تاکہ دوسرے دو فرق سے مقابلہ آسانی سے کر سکیں اس طرح کنبا وجود میں آتا ہے لیکن جب یہ دیکھا کہ کنبے بھی بہت کمزور ہے اور ایک کنبے کا مقابلہ دوسرے کنبے سے اگر ہو تو بعض وقت مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو کنبے سے بھی بڑی چیز یعنی قبیلے میں رہنا پسند کیا گیا اور یہ ٹینڈینسی کہ ہمیشہ اپنی تعداد کو بڑھایا جائے یہ ایک پہلو ہے انٹرنیشنل لاء کا انسانیت کا اور اسی لیے کنبوں سے گزر کر خبیلوں میں اور قبیلوں سے بھی گزر کر شہری مملکتوں میں انسان بسنے لگا کیونکہ ایک شہر میں کئی قبیلے رہتے تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ کسی تنہا قبیلے کے مقابلے میں اپنے آپ کو محفوظ بھی پاتا تھا اور شہر کے اطراف مثلاً فصیل وغیرہ بنا کر وہ اپنی حفاظت کا انتظام کرتا اور زیادہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا اس زمانے میں یعنی یونان کی تاریخ میں شہری مملکتوں کے تعلقات میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے جس کی بنا پر میں اس کو انٹرنیشنل لاءرا دینے کے لیے آما جانا ہوں وہ یہ کہ یونان کے باشندے جو سب ایک ہی نسل کے تھے سب ایک ہی زبان بولتے تھے سب ایک ہی مذہب رکھتے تھے لیکن الگ الگ شہروں میں رہتے اور ہر شہر دوسرے سے خود مختار ہوتا اور آپس میں لڑائیاں جنگیں بھی ہوا کرتی لیکن ان یونانیوں کے زمانے میں جیسا کہ فرنگی مول بیان کرتے ہیں اگر کوئی معین قواعد تھے اجنبیوں سے برتاؤ کے لیے تو وہ محدود تھے ہم نسل لوگوں یعنی یونانیوں کے متعلق ایک یونانی شہر جو خود مختار مملکت کی صورت رکھتا دوسرے یونانی شہر کے تعلقات میں چند معین قواعد پر عمل کرتا اور باقی ساری دنیا کے متعلق سوائے ثوابگی کی کوئی چیز نہیں تھی یعنی کبھی کچھ برتاؤ ہوتا کبھی کچھ اور اور کوئی اس سے باسپوس کا حق نہیں رکھتا تھا دوسرے الفاظ میں قانون کی اگر یہ معنی ہے کہ وہ کوئی معین قاعدہ ہو جس پر انسان عادت ہمیشہ عمل کرتا ہے یونانی انٹرنیشنل لا میں خامی یہ تھی کہ وہ صرف ایک محدود تعداد کے انسانوں سے متعلق تھا اور باقی ساری دنیا کو وہ وحشی قرار دے کر باربیریم قرار دے کر ان کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ ان کے ساتھ کسی معینہ قاعدے پر عمل کرے یہ معینہ قاعدے جو ہم وطن یعنی ہم ہم نسل لوگوں کے متعلق تھے وہ بھی آج ہمیں وحشت کے حامل نظر آئیں گے لیکن بہرحال وہ معینہ قائدے تھے اسی بنا پر اس کو ہم ایک اساس کے طور پر قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء کے آغاز میں قدیم ترین مثالیں ہم کو یونان کی ملتی ہیں جہاں خود مختار شہری مملکتیں چند معینہ قواعد پر حالت امن اور حالت جنگ میں برتاؤ کرتی عمل کرتی تھیں دوسرے مماثل خود مختار شہری مملکتوں کے سلسلے اس کے بعد فرنگی مولف بیان کرتے ہیں کہ رومی دورہ رومی دور میں شہری مملکتیں باقی نہیں رہی اگرچہ کہ آغاز ہوا تھا شہر روما سے جو ایک ہی خود مختار شہر تھا لیکن جس دور سے میں بحث ہے رومن امپائر اس وقت وہ ایک بڑی سلطنت بن چکی تھی جو یورپ کے علاوہ جلدی ہی شمالی افریقہ اور ایشیا کے کچھ حصوں پر پھیل گئی تھی اس وقت جنگ بھی ہوتی رہی اور پرامن تعلقات بھی ہوتے رہے اس دور کو بھی میں انٹر نیشنل کے لیے موضوع نہیں سمجھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ فرنگی مولفوں کے بیان کے مطابق رومی سلطنت اگر جنگ یا امن کے زمانے میں معین قواعد پر عمل کرتی تو ساری دنیا کے متعلق ایسا نہیں ہے بلکہ ان سلطنتوں کے ساتھ جس کے اس کے ساتھ معاہدے رہے ہوں ایک سلطنت سے ہمارے تعلقات پیدا ہوئے دوستانہ اور معاہدہ ہوا پھر بعد میں کسی وجہ سے جنگ چھڑی تو وہ اس قابل سمجھا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ موینہ قواعد پر عمل کیا جائے اور باقی دنیا کے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا وہاں سے ثوابید پر عمل ہوتا تھا یہ موینہ قواعد ایک مثال سے شاید آپ کو سمجھ میں آئیں گے کہ کس طرح ہوتا تھا ابتدائی زمانے میں جنگ سے پہلے ایران جنگ کی ضرورت سمجھی جاتی تھی اور اعلان جنگ کا طریقہ یہ تھا اس زمانے میں آج کل کی طرح کی ہوائی جہاز اور موٹر کار وغیرہ تھے نہیں تو فوج روانہ ہوتی دشمن کی سرحد پر پہنچتی اور ایک قادری یا ایک مذہبی پجاری ایک نیزہ دشمن کی سرزمین میں پھینکتا اور یہ اعلان جنگ سمجھا جاتا اور اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتا بعد کے زمانے میں جب رومن پار بہت وسیع ہو گئی دشمن کی سرحد تک پہنچنے کے لیے دنوں اور ہفتوں سفر کی ضرورت ہونے لگی تو ان پادریوں یا پجاریوں کو شہر روما سے وہاں تک جانے میں زحمت محسوس ہونے لگی اس کا انہوں نے ایک حل سوچ لیا شہر روما کے سرکاری خزانے میں مختلف ملکوں کی مٹیاں تھلوں میں بھر کر رکھی گئی اور اعلان جنگ کی ضرورت ہوتی تو اس خاص شہر کا تھیلہ نکالا جاتا اور پادری صاحب نہایت ہی مکانت کے ساتھ اس میں اپنا میزا گاڑ دیا کرتے تھے اور یہ اعلان جنگ ہو جاتا تھا بس قسم قسم کی چیزیں انسانی تاریخ میں ملتی ہیں لیکن میرے موضوع کے سلسلے میں عرص کرنا یہ ہے کہ رومن پیریڈ کو بھی ہم انٹر نیشنل کے لیے معزم و نہیں دیتے کیونکہ ان کا قانون اگرچہ جنگ اور امن کے تعلقات کے متعلق تھا لیکن وہ اسے ساری دنیا پر برتتے نہیں تھے بلکہ چند معین مملکتوں کے متعلق اس سلسلے میں انگلستان کا مشہور مؤلف انٹرنیشنل لاء کے سلسلے میں اوپن ہائن گزرا ہے اس کی ایک بہت ہی ضخیم کتاب انٹرنیشنل لاء کی ہے اس کے شروع میں کچھ تاریخی بحث بھی ہے اور وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ رومن پیریڈ میں غیر ممالک کے ذکر کی دیر از نو نیڈ اے نو روم یعنی اس بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے گنجائش بھی نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو مبنی کرتا ہے اس رومی نظریے پر یعنی اس اڈیا پر کہ دنیا رومیوں کا پورا ہے رومانس دنیا رومیو کی چیز تو کوئی اپنے گھر کے اندر انٹرنیشنل لا کا استعمال نہیں کر سکتا لہذا وہ کہتے ہیں کہ رومن پیریڈ میں حقیقی معنوں میں انٹرنیشنل لا دیگر ممالک کے تعلقات کی سلسلے میں اس کا سوال پیدا ہی نہیں تھا سب ہمارے ہی ماتحت لوگ ہیں چاہے وہ ہماری اطاعت نہ کرتے ہوں لیکن ہیں وہ ہمارے ہی ماتحت اس کے بعد یہ کائک ایک ہزار سال کی جسٹ لگا کر یوروپی معالج بیان کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء شروع ہوتا ہے مثلاً چودہویں پندرہویں صدی عی سدی میں یورپ میں اور اس دوران میں گزرا ہے اسلامی دور اس کا کوئی ذکر وہاں نہیں آتا تو نتیجہ یہ ہے کہ ماڈرن انٹرنیشنل لاء جس کو ہم وکٹوریا اور اسی طرح کے مولفوں سے شروع کرتے ہیں اس کو بھی میں انٹرنیشنل لا کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں سن اٹھارہ سو چھپن تک اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹھارہ سو چھپن تک ان یورپی مولفوں کے نزدیک معینہ قائدوں پر اگر عمل کیا جانا چاہیے تو عیسائی سلطنتوں کے آپس کے تعلقات غیر عیسائی سلطنتوں کے لیے ان قواعد پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں نتیجہ یہ ہے کہ اٹھارہ سو چھپن میں پہلی مرتبہ مجبوراً یورپی عیسائی سلطنتوں نے اعتراف کیا کہ اس قائدے کا اطلاع ایک غیر عیسائی سلطنت یعنی ترکی کے ساتھ ہوگا اس کے بعد تقریباً ساٹھ ستر سال کا پھر وقفہ پڑا دوسری سلطنت جس کو یوروپین کامیٹی نے انٹرنیشنل لا کی قواعد کے اطلاق کا اہل سمجھا وہ جاپان تھا جب اس نے روس کو شکست دی انیس پانچ کی جنگ پھر اس کے بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہوتی ہے اس وقت کچھ اور سلطنتوں کو بھی اس کا اہل سمجھا گیا پھر لیگ آف نیشن قائم ہوئی پہلی جنگ عظیم کے بعد جس میں کچھ شرطیں تھیں ان شرطوں کے پورے کرنے پر کسی سلطنت کو رکن بنایا جاتا تھا اور اب دوسری جنگ عظیم کے بعد یونائٹڈ نیشن کا خیا عمل میں آیا ہے اس میں بھی ہر مملکت کو اپنی ذاتی حیثیت میں رکن نہیں بنایا جاتا تھا جب تک کہ کم سے کم دو سلطنتیں جو پہلے ہی سے یونائیٹیڈ نیشن کی ممبر ہیں سفارش نہ کریں اور یہ اطمینان نہ دلائیں کہ یہ واقعی متمدن سلطنتیں ہیں انٹرنیشنل دور پر عمل بھی کرتی ہیں اور اس کی مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ انٹرنیشنل دور پر عمل کیا جائے ان حالات میں مجھے اپنے ابتدائی ریمارک پر رجوع کرنا ہے کہ انٹرنیشنل لاء اس معنی میں کہ وہ واقعی ساری دنیا پر اس کا اطلاق ہوتا ہو چند معین انسانوں کے متعلق نہیں اس کا آغاز مسلمانوں سے ہوا اور شاید اب بھی مسلمان وہی کہ ہاں وہ قانون ہے کسی اور کے پاس تاحال نہیں آیا ہے اس معنی میں کہ اس وقت مثلا یونائٹڈ نیشن کا ممبر بننا جیسا میں نے بھی آپ سے بیان کیا اب سلطنت کے لیے ممکن نہیں ہے جب تک کہ دو اور سلطنتیں اس کی سفارش نہ کریں دو اور سلطنتیں اس کی ذمہ داری نہ لیں کہ واقعی ایک متمدن سلطنت ہے اس کے برخلاف اسلامی تصور یہ رہا ہے کہ دشمنوں سے تعلقات دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا اسلام اور کفر دار الاسلام اور دار الکفر دار الکفر کا مطلب, مطلب یہ ہے کہ غیر اسلامی ممالک ان میں یہ فرق نہیں تھا کہ کون متمدن ہے یا کون وحشی اس میں یہ فرق نہیں تھا کہ وہ ہمارے معیار کے قواعد پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے سکتا کہ جیسا کہ ہم دیکھیں گے بعد میں شاید اگر دشمن ہمارے ساتھ خلاف انسانیت برتاؤ بھی کرے تو ہم اس کے ساتھ اپنے قواعد پر عمل کریں گے انسانیت کا برتاؤ کریں گے اور اس کے ساتھ مماثل برتاؤ نہیں کریں گے ان حالات میں مجھے اس کے کہنے میں کوئی تعامل نہیں کہ انٹرنیشنل لا جو حقیقت میں انٹرنیشنل ہو اور لا بھی ہو لا بھی ہو اور انٹرنیشنل بھی ہو یہ مسلمانوں سے شروع ہوتا ہے اس کا آغاز کس طرح ہوا اور چیزوں کی طرح سے یہ بھی رسول اکرم کی سیرت پر مبنی ہے کیونکہ جب مکہ مظمہ میں اسلام شروع ہوا تو ابتداء اس میں ایک عملی دشواری تھی کہ مسلمانوں کے پاس کوئی علیحدہ مملکت نہیں تھی وہ شہر مکہ ہی میں رہتے تھے اور ہم اس کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ ایک مملکت کے اندر ایک مملکت اسٹیٹ این اسٹیٹ کی حیثیت رکھتے تھے یعنی مسلمانوں کی آبادی شہر مکہ میں تو تھی لیکن شہر مکہ کے پرانے نظام کے تحت نہیں تھی یعنی شہر مکہ کا جو حاکم تھا اس کی وہ اطاعت نہیں کرتے تھے شہر مکہ کے جو قوانین تھے اس کی وہ اطاعت نہیں کرتے تھے اور اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے سردار یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہوتے اور ان کا اپنا علاحدہ قانون تھا اور ان کی اپنی علاحدہ تنظیم تھی میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اسلام کے آغاز پر شہر مکہ ایک واقعی شہری مملکت کی حیثیت رکھتا تھا عرب میں جیسا میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کچھ آزاد قبیلے تھے جو خانہ بدوش لوگوں پر مشتمل تھے لیکن کچھ شہر بھی تھے ایسے شہروں کے حالات پر اب تک کم کام کیا گیا ہے کچھ طائف کے متعلق کچھ مکے کے متعلق چیزیں تحریر ہوئی ہیں لیکن اور بھی شہر تھے مثلاً شہر مدینہ کے حالات پر قانونی نقطۂ نظر سے میری نظر سے کوئی چیز اب تک گزری نہیں بہت کم چیزیں اسلام کے پہلے کے متعلق اسی طرح یمن میں شہر تھے شمالی عرب میں شہر تھے اس بحث کو میں چھوڑتا ہوں شہر مکہ میں جب اسلام کا آغاز ہوا تو مسلمانوں کی حیثیت ایکت کی تھی لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں چند ہی ہفتوں کے اندر مسلمانوں نے ایک مملکت قائم کر دی جس کا دستور بھی ہم تک پہنچا ہے اور جو ایک مثال ہے اس عمر کی کہ مملکت کس طرح قائم ہوتی ہے اور پرانی سلطنتوں کے متعلق ہمیں بالکل معلوم نہیں کہ وہاں مملکت کس طرح قائم ہوئی کچھ ذکر کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ فلاں شہر کا حکمران فلاں شہر کے بادشاہ نے یوں کیا اور بس کیا لیکن اس کا آغاز بالکل نہیں معلوم ہوتا شہر مدینہ کے متعلق ہمیں معین طور سے تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس شہر میں قبیلے بستے ہیں جن میں آپس میں لڑائی بھاڑائی کا سلسلہ تقریباً ایک سو بیس سال سے جاری ہے اور کوئی مرکزیت اور کوئی تنظیم اور کوئی بادشاہ وہاں بالکل نہیں پائی جاتی حضور کی تجویز پر مقامی باشندوں اور قبیلوں نے قبول کیا کہ زیادہ تر دفاعی اغراض کے لیے اور کچھ عدلی اغراض کے لیے اپنے آپ کو منظم کر لیں اور اپنے آپ کے لیے ایک سردار کو منتخب کریں یہ سوال پیدا ہوگا کہ رسول اکرم کو اس کا سردار کیوں بنایا گیا جبکہ مسلمان وہاں اکثریت میں نہیں تھے اور وہاں مسلمان بھی تھے مدنی مسلمان انصار مکی مسلمان مہاجر بھی اور ساتھ ہی ساتھ مشرق عرب بھی جو مدینے کے تھے جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا وہ بھی وہاں موجود تھے یہودی بھی تھے کچھ عیسائی بھی وہاں پائے جاتے تھے تو اس تنوع اور باہمی اختلاف کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کو اس کا سردار منتخب کیا گیا قبول کیا گیا اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ شہر مدینہ کے قبیلوں میں آپس میں سخت لڑائی جھگڑے تھے اس لیے یہ عملہ ناممکن تھا کہ علیف قبیلے کے کسی شخص کو سردار بنایا جائے تو دوسرے قبیلوں کے لوگ اسے قبول کریں بے کو کیا جائے تو علیف قبول نہیں کرتا علیف کو لیں تو جیم قبول نہیں کرتا ان حالات میں انہیں مناسب یہ معلوم ہوا کہ کسی اجنبی کو سردار بنا لے غالباً یہ وجہ تھی جس کے تحت رسول اکرم کو سردار منتخب کر لیا گیا اور سردار کے اور رایت کے حکمران اور ریا کے حقوق اور فرائض دونوں کافی تفصیل کے ساتھ ایک دستاویز میں لکھے گئے اسے ہم شہری مملکت مدینہ کا دستور کہہ سکتے ہیں اور وہ دستور ہم تک پہنچا ہے اور اس میں اندرونی انتظامات کے متعلق کافی تفصیل سے احکام دیے گئے ہیں اور مذہبی آزادی کا بھی اس میں تفصیل سے ذکر ہے دفاع کے انتظامات کا بھی ذکر ہے جنگ وغیرہ کے فانو شازی کے متعلق بہرحال جب یہ مملکت قائم ہو گئی تو بہت جلد مسلمانوں کو جنگوں سے دوچارنا پڑا چنانچہ سن سندو ہجری میں مکے والوں کا یعنی شہری مملکت مکہ کا مسلمانوں کی اس شہری مملکت مدینہ سے مقابلہ ہوا میدان جنگ بدر میں انٹرنیشنل لا میں چونکہ عموماً دو ہی چیزوں سے بحث ہوتی ہے اجنبیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات حالت جنگ میں یا حالت امن تو حالت امن کے چند مہینے رسول اکرم کو ملے اس کے بعد یہ جنگ پیش آئی تو انٹرنیشنل لاء کا دوسرا جز یعنی حالت جنگ کے قواعد اس کے لیے ہمیں رسول اللہ کی طرز عمل سے نذیریں ملنے لگتی ہیں یعنی اعلان جنگ کیا جائے یا نہ کیا جائے یعنی جنگ میں صرف بالغ مردوں کو جو مقابلہ کرتے ہیں اطیاب اٹھا کر قتل کیا جائے یا اس کے ہر فرد کو عورت کو بھی بچے کو بھی غلام کو بھی بیمار کو بھی قتل کر سکتے ہیں یا نہیں قتل کر سکتے ہیں؟ صرف میدان جنگ میں قتل کیا جائے یا میدان جنگ کے باہر بھی اسے قتل کیا جا سکتا ہے اسی طرح مثلاً اگر دشمن کے آدمیوں کو ہم گرفتار کر لیں جنگ میں تو ان جنگی قیدیوں سے کیا برتاؤ کیا جائے کیا انہیں قتل کیا جائے کیا انہیں مفت رہا کیا جائے کیا انہیں فدیا لے کر رہا کیا جائے کیا انہیں تبادلۂ سیراں کے طور پر ہمارا جو قیدی اس کے پاس ہے اس کے معاوضے میں اس کے قیدی کو جو ہمارے پاس ہے رہا کریں وغیرہ اس طرح کے ڈی تفصیلیں جو قانون جنگ سے متعلق ہیں اس کے لیے رسول اکرم کا طرز عمل مسلمانوں کے لیے نظیر بنتا گیا کبھی تو قولی حدیث کے ذریعے سے اور کبھی فعلی حدیث کے ذریعے سے بہرحال دونوں ذریعوں سے اسلامی قانون بنتا گیا اور انٹرنیشنل لا کا اسلامی تصور وجود میں آ گیا اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اس کا کوئی امتیاز نہیں تھا کہ غیر مسلم اجنبی کس مذہب کا ہے یہودی ہے بت پرست ہے ل مذہب ہے اس کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا سب کے ساتھ معینہ قواعد تھے مثلاََ اعلان جنگ کی ضرورت ہے تو یہ اعلان جنگ اس سلطنت کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا جس کا کوئی مذہب ہے اس سلطنت کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا جو بت پرست ہے اس سلطنت کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا جو کسی چیز کے قائل نہیں ہے وغیرہ Uh, ان تفصیلوں میں میں اس وقت جا نہیں سکتا تاکہ آپ کو بتاؤں کہ کس کس چیز کے متعلق کیا کیا احکام دیے جاتے تھے بلکہ میں آگے بڑھتا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سالہ مدنی زندگی اسلامی انٹرنیشنل نیشنل کے اکثر قواعد کو معین اور مدون کر حلب معمول کچھ قرآن کی طرف دیکھتے قرآن حکام کا ذکر کرتے ورنہ فوراً رسول اکرم کے طرز عمل کو بحث میں لاتے اور کہتے کہ فلاں موقع پر رسول اللہ نے یوں کیا تھا لہذا وہ اسلامی قانون ہے تو اسلامی انٹرنیشنل نیشنل بنتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے ذریعے سے کہنا چاہیے کہ تقریباً کامل کا کامل مدنی زندگی سے متعلق ہے مکی زندگی کے طرف ہم کم ہی رجوع کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مملکت در مملکت کی حیثیت رکھتی ہے اول اس زمانے میں جنگ بھی نہیں ہوئی چاہے مسلمانوں کو کی سلسلے میں قتل کیا جاتا رہا لیکن جنگ نہیں ہوتی تھی اسی طرح بعض مسلمانوں نے مشرق اہل مکہ کو قتل بھی کیا لیکن انفرادی طور پر کوئی جنگ کے ذریعے سے نہیں ہوا اس کے بعد مسلمانوں میں فقہ کی ترقی ہوئی جس کا کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پرسوں شاید رفتہ رفتہ جب مسلمان علماء فقہ پر کتابیں لکھنے لگے تو ان کا تصور مغربی تصور کے مقابلے میں بہت وسیع رہا یعنی کسی بھی مغربی قانونی کتاب کو مجموعہ قوانین کو اٹھا کر آپ دیکھیں ان میں عبادات کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ان میں ذکر ہوتا ہے معاملات کا ان میں ذکر ہوتا ہے قانون تعزیرات کا اس میں ذکر ہوتا ہے وراثت وغیرہ کا مسلمانوں نے اپنے قانون کو زیادہ جامع بنانے کے لیے پہلے ہی دن سے اس کو دین اور دنیا دونوں کا حامل بنایا اور اس میں نماز روزہ حج زک جیسی عبادتوں کا بھی ذکر کیا اور اس میں تجارتی معاملات کا بھی ذکر کیا اور اس میں اس سزاؤں اور قانون تعزیرات کا بھی ذکر کیا وراثت کا بھی ذکر کیا اور میری آج کی ضرورتوں کے لیے عرض کرنا ہے اس میں انٹرنیشنل لاء کا بھی ذکر کیا ایک معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان فقاہ کا تصور یہ رہا کہ انٹرنیشنل لا کوئی انٹرنیشنل چیز نہیں ہے بلکہ ہماری ہی چیز ہے ماری چیز اس معنی میں کہ جس فائدے پر میں عمل کروں اجنبی ممالک سے تعلقات میں حالت جنگ ہو یا حالت امن وہ ہے میرا انٹرنیشنل لاء یہ نہیں کہ اس کو اوروں کے مشورے سے اوروں کی رضامندی سے مدن کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے یہ ان کا تصور نہیں تھا بلکہ اسلامی انٹرنیشنل لاء اسلامی انٹرنل لاء کا ایک جز تھا اس لیے یہ ناگزیر بات تھی کہ مسلمان فقا جب مجموعہ قوانین مدون کرنے لگے تو وہ اس میں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کے ساتھ ساتھ جواجیر اور وراثت وغیرہ کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لا کا بھی ذکر کرنے لگے اور اس کو بظاہر انہوں نے سیئر کا نام دیا میں بظاہر قل اسے اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس اس حالیہ زمانے تک پہنچی ہوئی جو قدیم ترین فقہ کی کتاب ہے وہ امام زید ابن علی کی کتاب فی فلفق ہے زید زیدیہ فرقہ ہے اس کے بانی ہے اور یہ امام حسین کے پوتے ہیں امام زین العابدین کے بیٹے زید ابن علی ابن حسین بہت بڑے عالم تھے میں نے ان کی طرف ایک گزشتہ لیکچر میں ذکر ذکر بھی کیا ہے اور انہوں نے المجموع فق کے نام سے جو کتاب لکھی ہے جو فقہ کی ایک کتاب ہے اس میں انٹرنیشنل لا کا باب کتاب السیر کے نام سے دیا ہے سیر جمع ہے لذہ سیرت کی اور سیرت کے معنی ہے مشہور حنفی امام سرخسی نے اپنی کتاب المقصود میں لکھا ہے اس سے مراد حکمران کا وہ طرز عمل ہوتا ہے جو اجنبیوں سے حالت جنگ اور حالت عمل میں ملحوظ رہتا ہے اور اس میں وہ اضافہ کرتے ہیں کہ غیر مملکت کے لوگ ہی نہیں ہماری ملک مملکت کے اندر کے باشندوں میں سے بھی کم از کم دو کے متعلق اس کا اطلاق ہوگا ایک تو مرتدوں کے متعلق دوسرے باغیوں کے متعلق اسلامی تصور انٹرنیشنل اللہ کے متعلق ذرا زیادہ وسیع ہے اس تصور کے مقابلے میں جو آج کل مغرب میں پایا جاتا ہے بہرحال امام زید ابن علی نے پہلی مرتبہ سیر کی اصطلاح اس کے متعلق استعمال کی اور اس وقت سے لے کر آج تک کہنا چاہیے عملا کبھی اس سے اختلاف نہیں کیا گیا اور ہر مولک انفی شافی مالکی شہر وغیرہ وغیرہ سبھی یہی لفظ استعمال کرتے رہے اور سیئر کے معنی اب ہیں ہمارے لیے انٹرنیشنل نیشنل ایک واحد استثناء اور نامکمل استثناء میں کہوں گا وہ اس فرقے سے متعلق ہے جسے ہم لوگ خوارج کا نام دیتے ہیں مگر یہ ایک تا نام کلیمہ ہے جسے وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں اس طرح اور فرقوں کے متعلق بھی دوسرے فرقے والے نامناسب اصطلاح استعمال کرتے ہیں اسی طرح سنیوں میں اس فرقے کے لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے اور وہ لوگ اپنے آپ کو دوسرے نام دیتے ہیں کبھی تو عبادی کہتے ہیں کبھی نصری کہتے ہیں وغیرہ خیر اس سے مجھے اسے بحث نہیں Uh, اس مذہب کی فقہ کی کتاب میں جو بڑی دشواری کے بعد میں نے حاصل کی اس کو بجائے کتاب السیر کے کتاب و یعنی خونوں کا خانو کیونکہ خون ریزی سے جنگ سے بحث ہوتی ہے تو کتاب و کا در وہ استعمال کرتے ہیں میں نے اس کی مزید تحقیق کی تاریخ وہ معلوم ہوا کہ جو کتاب میرے پاس ہے وہ ایک ہمثر معلخ کی کتاب ہے جس کا حال میں انتقال ہو اس نے اپنے کتاب کے معلومات خاص کر اس کتاب الدماء یعنی انٹرنیشنل لاء کے متعلق ایک پانچویں صدی ہجری کے قدیم تر مولک کی کتاب سے اخذ کر کے لکھا ہے اور وہ پرانا مولک اس کو شیر الدیما کا نام لیتا ہے وہی شیر کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کو وہ ملاتا ہے دما یعنی خون کے ساتھ سیرالدیم یعنی خونوں کے متعلق طرز تو وہ بھی شیئر ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن کسی وجہ سے حالیہ مولکوں نے شیئر کے لفظ کو ذرا بوجھل پایا اسے حذف کر دیا صرف کتاب جمع رکھ دیا یہ قدیم ترین کتاب ہے جو انٹرنیشنل لاء کے متعلق ہمیں ملتی ہے قدیم ترین کتاب اس معنی میں کہ وہ قدیم ترین کتاب جس میں انٹرنیشنل لاء کا ذکر ہے وہ امام زیدی نے عادی کی ان کی وفات سن ایک سو بیس ہجری میں ہوئی ایک معنی میں وہ امام ابو ابونیفا کے استاد سمجھے جا سکتے انہوں نے اموی سلطنت کے خلاف سر اٹھایا بغاوت کی جائز وجوہ سے لیکن ان کے ساتھی ان کا اچھی طرح سے ساتھ دینے کے قابل نہ تھے ڈیزرٹ کرتے رہے اور بالآخر وہ گرفتار ہوئے انہیں قتل کر دیا گیا سن ایک سو بیس ہجری میں امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی ہے سن ایک سو پچاس ہزری میں یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ کس تاریخ کو لیکن غالباً ان دونوں تاریخوں کے مابین سن ایک سو بیس ہزری اور ایک سو پچاس ہزری کے مابین کسی تاریخ کو انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام تھا کتاب السیر اس کی تاریخ دلچسپ ہے امام ابو حنیفہ وہ فقی ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا کہ اگر ساری تدبیریں کوششیں ناکام ہو جائیں تو اسلامی سلطنت کے مسلمان حکمران کے خلاف بھی تلوار لے کر مقابلہ بغاوت کی جا سکتی دوسرے فقہ اس،, اس طرح کا فتویٰ دینے سے جھجکتے رہے بلکہ امام بنیفا نے جب فتویٰ بھی دیا تو اس کی تردید کے لیے انہوں نے کتابیں لکھیں بہرحال امام ابو حنیفہ اپنے آپ کو مبنی کرتے ہیں اس حدیث پر من رام ان کو من کرم فلغیبی فب لسانی یستتے فب خلوی اور ضالی کا اگر کوئی مسلمان کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اسے بزور بدل دے اصلاح کرے اگر بزور بدلنے کا اس کے لیے امکان نہ ہو تو کم از کم زبان سے اس کے بدلنے کی کوشش کرے سمجھائے گالی گلوج ہی دے اگر اس سے بھی کام نہیں چل سکتا اس کا بھی امکان نہیں ہے زبان کھولے تو اس کی جان جاتی ہے تو کم از کم دل ہی میں اس کو برا سمجھے اگر کوئی شخص برائی کو دیکھ کر دل میں بھی برا اس کو برا نہیں سمجھتا ہے تو وہ اچھا مسلمان نہیں کم از کم دل میں برا سمجھنا یہ از اضل ایمان ہے ضعیف ترین ایمان ہے جسے ایمان کہا جا سکتا یہ امام و کا استدال تھا دوسرے اماں جو اس کا اس کے خلاف رائے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ بغاوت نہیں کی جانی چاہیے ان کا استقلال ایک دوسری حدیث تھی وہ حدیث یہ تھی کہ اگر حکمران تمہارے ساتھ عدل کرتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرو اور اگر تم پر ظلم کرتا ہے تو صبر کرو تو ایک معنی میں دو متضاد حدیثیں ملتی ہیں اگرچہ ان میں تضاد نہیں ہے ہر ایک کا کانٹیکس جا دیتا ہے امام ابو ونیفا بھی یہ نہیں کہتے کہ ہر وقت ہر چھوٹی سی بات پر حکومت کے خلاف بغاوت کرو وہ شرط لگاتے ہیں اگر ساری کوششیں پرامن وسائل کی ہم اختیار کر چکے اور وہ ناکام ہو گئی تو پھر اس وقت یہ جائز ہے واجب ہے وہ بھی نہیں کہتے جائز ہے کہ حکمران کے خلاف ہتھیار اٹھایا جائے بہرحال جس موضوع سے میں بحث کر رہا ہوں یعنی انٹرنیشنل لاء کی تاریخ اس میں اس کتاب کی اہمیت یہ ہے جب ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے وہ کتاب لکھ ڈالی تو فوراً ایک معاصر فقیر بہت بڑے فقیر امام اوزائی نے اس کی تردید میں ایک رسالہ لکھا بدقسمتی سے ہمارے پاس اس وقت نہ امام ابو حنیفہ کی کتاب موجود ہے نہ امام اوزائی کی بجز اقتباسات کے جو امام شافعی نے اپنی کتاب الم ام میں درج کی ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ کن چیزوں کے متعلق امام ابو حنیفہ کی کس رائے سے امام اوزائی نے اختلاف کیا تھا جب امام اوزائی نے جو دمشق کے فقیر تھے امام ابو حنیفہ کی کتاب پر جو کوفہ یعنی عراق کے فقیر تھے ایک رسالہ لکھا تو امام ابو حنیفہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ خود اس کا جواب دیں ان کے شاگرد امام ابو یوسف نے اس کتاب کا جواب خود لکھا یہ کتاب بھی ہمارے پاس اب محفوظ نہیں ہے لیکن امام شافعی کی کتاب الام میں جو اختباسات ہیں اس میں اس کا بھی ذکر آتا ہے چنانچہ ان اقتباسات کی مدد سے ایک کتاب ہی شائع کر دی گئی ہے جو حیدرآباد دکن میں مجلس ضیاء المعارف کی طرف سے شائع ہوئی اس میں نظر یہ آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یوں کہا امام اذائی نے یوں جواب دیا امام ابو یوسف نے یوں اس کا جواب دیا اور آخر میں امام شافعی کہتے ہیں کہ میری رائے میں یہ یوں ہے تو امام شافعی کی اس سٹڈی کی وجہ سے ایک بڑا نادر ذخیرہ ان مخوط شدہ کتابوں کا ہمارے پاس محفوظ ہو گیا اگرچہ کہ وہ کتابیں کامل طور پر ہم تک نہیں پہنچی ہے لیکن طویل اختیار جن سے کوئی ڈیڑھ دو سو صفحے کا رسالہ شائع ہو سکا ہے وہ ہمیں مل گیا ہے اس سلسلے میں ابن حجر نے اپنی اس کتاب میں جس کا نام ہے تاسیس التوالی مالی ابن ادریس شافئی کو جس طرح کا نام ہے امام شافئی کی زبان عمری اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ سیر پر سب سے پہلے ابو حنیفہ نے ایک کتاب لکھی جس کا جواب اوزائی نے دیا اس کا جواب الجواب ابو یوسف نے لکھا پھر اس پر تبصرہ امام شافعی نے کیا جو کتاب العم امام شافعی کی تاریخ میں آج موجود ہے یہ سرگزش تھی انٹرنیشنل لا کے تالیفوں کے آغاز کی اور جیسا کہ ابن حجر نے بیان کیا ہے اول امام ابو حنیفہ نے ایک کتاب لکھی وہ اس معنی میں صحیح ہے کہ سب سے پہلے تو اس کا ذکر آتا ہے امام زید علی کی کتاب المجموع میں لیکن وہ مستقل کتاب نہیں بلکہ ایک بات ہے انٹرنیشنل لا کا باب ان کے مجموعی قوانین کی اچا کی کتاب میں ملتا ہے لیکن مستقل کتاب کی صورت میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ نے اس پر کتاب اور یقیناً مطابق وہ اس کا درس بھی دیتے رہے اپنے شاعری کو امام ابو حنیفہ کے درس کا طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیالات بیان کرتے پھر اپنے شاگردوں سے بحث بھی کرتے تمہاری کیا راہ ہے تمہاری کیا راہ ہے اس بحث کی وجہ سے مختلف پہلو واضح تر ہوتے جاتے یا شاگرد سوال کرتے آپ نے یہ تو بیان کیا ہے لیکن اس پہلو کا کوئی ذکر نہیں آیا آپ کی کے لیکچر میں یا آپ کتاب میں نتیجہ یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ کے لیکچروں کے نوٹس کی مدد سے اسی موضوع پر ایک وسیع تر اور جامع تر کتاب بن سکتی تھی غالباً ایسا ہوا کہ امام ابو حنیفہ کی کتاب ہم تک پہنچی نہیں ہے لیکن میرا اندازہ ہے کہ بہت سے بہت وہ 20-25 سطح کا رسالا ہوگا لیکن ان کے شاگردوں میں سے امام محمد امام ظفر امام ابراہیم الفزاری ان تینوں کی کتابیں ہم تک پہنچی ہیں کم از کم دو کی امام محمد شیبانی شا شا اور امام فضاری کی وہ سینکڑوں مشتمل ممکن ہے میرا گمان صحیح نہ ہو بہرحال میرا خیال ہے کہ امام ابو حنیفا جب اپنی کتاب کا درس دیتے رہے تو اس درس کے نوٹس ان کے شاگرد کتابی صورت میں دگن کرتے رہے اور پھر بعد میں وہ ان شاگردوں کی طرف منسوخ ہو گی ان میں سے امام ابراہیم الفضاری کی کتاب اب تک ایک مخطوطے کی صورت میں مراکش میں ملتی ہے شائع نہیں ہوئی ہے میں نے ایک مرتبہ اس کو پڑھنے کی کوشش کی لیکن کوفی ختم ہے بڑی مشکل سے چند صفحے پڑھے پھر اس کے بعد ڈال دیا اب تک میرے پاس اس کے فوٹو رکھے ہوئے ہیں اس کی شاید کی کوئی نوبت نہیں آئے لیکن جہاں تک امام محمد شیبانی کا تعلق ہے امام امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ایک انہوں نے دو کتابیں لکھی اور کہتے ہیں اس کے لکھنے کی وجہ امام اوزائی کا ایک تان تھا یعنی امام محمد شیبانی نے اولن سیر الصغیر کے نام سے ایک کتاب لکھی تو انہوں نے ناک بہو چڑھا کر کہا عراق والوں کو اس موضوع پر لکھنے کی ضرورت کیسے ہو سکتی انہیں تو کچھ بھی علم نہیں ان چیزوں کا کیونکہ اس میں کچھ زیادہ حوالے نہیں تھے کچھ زیادہ حدیثوں کا ذکر نہیں تھا تو کہتے ہیں کہ امام محمد شیبانی نے کتاب سیر الکبیر کے نام سے ایک جامعہ تر کتاب لکھی اور اس کا ایک دو ایڈیشن تیار کیا جو اتنا بڑا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید کو اس کا تحفہ دینے کے لیے جب لے جانا پڑا تو ایک گاڑی میں ڈال کر لے جانا پڑا بہرحال کتاب الس الکبیب ہمارے پاس پہنچی ہے اپنی ایک شرح کی چیزی. اس کو شرح سے الگ کر کے ہم دوبارہ لکھ بھی سکتے ہیں لیکن شرح بھی بہت اچھی ہے امام سرخسی نے جو پانچویں صدی ہری کے مشہور حنفی فقی گزرے ہیں انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے شاید ایک چیز آپ طالب علم اور آپ اساتذہ کو میں یاد دلاؤں جو بڑی عبرت انگیز چیز ہے اس کتاب کی تعریف یعنی شرح کبیر مولف سرقسی کی تعریف کے متعلق سرقسی ایک بہت ہی ذہین اور او انڈیپینڈنٹ رائے رکھنے والے فقیر تھے ہمارے پرانے استاد محروم مناظر حسن گیرانی کا استمبا تھا واقعی سے سب واقف کہ ان کو قید کر دیا گیا تھا کیوں قید کیا گیا تھا اس کی کہیں بھی تفصیل نہیں آئی تھی امام ابو ہمارے استاد مولانا مناظر حسن گیلانی مرہون کا خیال تھا غالباً امام سرخسی کے ایک فتوی کی بنا پر ان کو یہ سزا دی گئی وہ فتویٰ کیا تھا ان کے زمانے میں جو فراقانی حکمران تھے انہوں نے بہت سے ظالمانہ ٹیکس لگا دیے تھے حکومت کی آمدنی حکمران کی فضول خرچی کے لیے کافی نہیں ہوتی تھی تو روز بروز بر نئے نئے ٹیکس لگائے جاتے تھے تو امام سرخسی نے فتویٰ دیا کہ ظالمانہ ٹیکس ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ظاہر ہے کون سا حکمران ہے جو اس مستعقی کو معاف کر سکتا ہے لیکن وہ بہت بڑے فقیر تھے یہ بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ انہیں سزائے موت دی جائے تو کیا ہے کہ ان کو ایک کنویں میں قید کر دیا گیا غالباً اندھا کنواں ہوگا جس کے اندر پانی نہ ہو ایک گڑا سا اس کے اندر ان کو ڈال دیا گیا اور وہاں تقریباً وہ چودہ سال اس چودہ سال کے دوران میں مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ حکمران کی اجازت سے لیکن بہرحال محترم جیلر صاحب نے یہ اجازت دی کہ ان کے شاگرد کنویں کے منڈیر پر آ کر بیٹھے استاذ سے کچھ پوچھیں استاد جواب دے تو اس کو نوٹ तो لیا है कि इस کی علم دوستی کا میں بھی ممنون ہوں یقیناً آپ بھی یہ سلسلہ سالہ سال تک جاری رہا جیسا میں نے کہا کہ چودہ سال وہ قید میں رہے اس چودہ سال کے عرصے میں اندر سے بابا کے بلند ڈکٹیٹ کرانے کے ذریعے سے امام شرختی نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کی فہرست بھی سن کر ہمیں حیرت زدہ ہو جانا غالباً آپ واقف ہوں گے کتاب المخصوص سے زخیم کتاب ہے وہ بھی اسی قید خانے سے ڈکٹ کرائی تھی اسی طرح شرح الفلاں فلا فلا کوئی درجن بھر کتابیں ہیں جو اس قید کے زمانے کی تعریف ہیں خدا نے ہمیں آزادی نصیب کی ہے ہمیں چاہیے کہ اس آزادی سے فائدہ اٹھائیں اور سبق لیں اس عالم سے جو قید خانے کے اندر بھی جہاں ایک بھی کتاب اس کے پاس نہیں تھی اس نے اپنا علمی کام جاری رکھا اور علم کی وہ خدمت کی ہے کہ بڑے سے بڑے عالم بھی اگر اس کا اشر اشیر بھی کریں تو فخر کریں بہرحال ان تالیفوں میں سے ایک شرح سیر الکبی ہے شاید ایک چھوٹے سے پہلو پر میں روشنی ڈالوں بارہ مجھ سے دوستوں نے بھی اور میرے ترک شاگردوں نے بھی پوچھا کہ شروع مقصود کی تیس جلدیں یا شرح سیر الکبی جیسی غفیم کتاب چار جلدوں والی اسے کوئی شخص بغیر مواد سامنے موجود ہونے کے کیسے ڈکٹیٹ کرا سکتا ہے یعنی مؤقین اور مولقین کی سراحت تھی کہ امام شرفی کے پاس اس کنویں کے اندر اس قید خانے میں کوئی کتاب نہیں تھی اور جا بجا وہ کتاب المقصود میں لکھتے ہیں اس مقام پر جہاں مجھے کتابیں تک میسر نہیں ہیں وغیرہ کے الفاظ تو سوال یہ پیدا ہوتا پھر انہوں نے کتابیں ڈکٹیٹ کرائیں کیسے میری گزارش یہ ہے کہ استاد کے پاس کتابیں نہیں ہیں لیکن شاگردوں کے لیے کوئی ممانعت نہیں تھی کہ وہ کوئی کتاب لائیں اور پڑھیں اور استاد اس کی شرح کرے چنانچہ کتاب المفسود جو تیس جلدوں میں لکھی گئی ہے وہ اصل میں شرح ہے ایک کتاب الکافی کتاب کافی شاگرد لاتے تھے زخیم کتاب ہے تقریباً سات آٹھ سو سطح کا اس کا مخطوطہ میں نے استنبول میں دیکھا ہے اسے غالباً شاگرد پڑھتے تھے اور شاگردوں کی آواز اور کنویں کے اندر سے سن سکتے تھے اور اندر سے جملہ جملہ اس کی شرح کرتے جاتے تھے جسے شاگرد نوتے اگر میری آواز استاد تک پہنچ سکتی ہے تو استاد کی آواز یقیناً مشتق پہنچنی چاہیے مسافت دونوں سمتوں میں ایک ہی رہتی ہے. ورس شرح سیر اس طرح تعلیف ہوئی اور وہ میری دانشت میں آج دنیا میں اس موضوع کی قدیم ترین کتاب ہے کتاب اگرچہ کہ باپ کو دیکھیں تو امام زیدب نے علی کی کتاب المجمو میں ملتا ہے لیکن کتابی صورت میں اگر قدیم ترین کتاب ملتی ہے تو وہ یہی کتاب ہے آ, وجود اس کے کہ ہم ابراہیم الفضاری کے رسالے کو کتاب کرا دیں لیکن ابھی تک چھپی نہیں ہے بہرحال جب یہ کتاب شائع ہوئی اب سے تقریباً ستر اسی سال پہلے حیدرآباد دکن میں اس کا بدقسمتی سے اب تک کوئی نیا ایڈیشن نہیں نکلا مصر میں اس کے نئے ایڈیشن کی کوشش شروع ہوئی لیکن آدھے سے بھی کم حصہ اب تک شائع ہوا ہے چار جلدوں میں اور باقی اب تک دوبارہ شائع نہیں ہو سکا اس کتاب کی اہمیت کو دیکھ کر یونیسکو نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا جائے اور میرے سپر بھی کیا گیا میں نے اسے مکمل بھی کر دیا لیکن اب تک اس کی اشاعت کی نوبت نہیں آ بہرحال اس ترجمے کے سلسلے میں میرے سامنے حیدرآباد دکن کا دائرت المعارف کا ایڈیشن بھی رہا اور صلاح الدین منجد کا شروع کردہ نیا ایڈیشن بھی میرے سامنے رہا اور میں نے دیکھا کہ دونوں بھی ناکافی ہیں مجھے خوش قسمتی سے استنبول جانے کا سال سال تک موقع ملتا رہا اور وہاں تین تین مہینے رہ کر میں استنبول کے قطب خانوں سے استفادن کا موقع پڑتا رہا چنانچہ اس کتاب کے ترجمے میں جہاں کہیں مجھے کوئی دشواری نظر آتی میں ان مخطوطوں کی طرف رجوع کرتا جو استنبول میں ہے ایک مخطوطہ مجھے بیروت میں بھی ملا ایک مخطوطہ پیرس میں بھی ملا جو سب سے قدیم نسخہ ہے اور بارہ ان مخطوطوں کی مدد سے میں ان مقامات کو جن کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا صحیح لفظ معلوم کر سکا اور اس طرح یہ ترجمہ مکمل ہوا انٹرنیشنل لاء کی تاریخ میں جیسا میں نے آپ سے یس کیا کہ یہ کتاب جو امام محمد شیبانی نے لکھی بڑی اہمیت رکھتی ہے اور ان کے ہم اثر لوگوں میں ابراہیم الفضاری جو وہ بھی امام ابونی کا شاگرد تھے امام زفر انہوں نے بھی کتابیں لکھی یہی نہیں بلکہ بعض اور نہایت ممتاز اور مشہور فقہ نے بھی اسی موضوع پر کام کیے چنانچہ امام مالک نے بھی ایک کتاب لکھی کتاب السیر کے نام سے بدقسمتی سے وہ بھی اب ناپید تھے ان کی کتاب الموتا میں ایک باپ ضرور ہے کتاب السیر مشکل سے آدھے سکے گا تو ظاہر ہے کہ ہماری ضرورتوں کے لیے زیادہ کارآمد نہیں اسی طرح ان کے ایک اور مواصر مشہور مرغ الباقی انہوں نے بھی کتاب السیر کے نام سے ایک کتاب لکھی بظاہر وہ بھی اب ناقید لیکن امام شافعی کی کتاب الام میں سیر الباقی کے نام سے ایک بہت طویل اقتباس ہے تقریباً پچاس ساٹھ بڑی تختی کے صفحوں یہ ابتدائی کتابیں تھیں اس موضوع پر اور آخری کتابیں بھی یہی ہیں یعنی ایک خاص زمانے میں کسی خاص ضرورت سے مستقل کتابیں لکھی جانے لگیں اس موضوع پر پھر اس کے بعد اس کی شاید ضرورت نہ رہی ایک آیت اس کا سلسلہ بند ہو گیا لیکن اس علم سے مسلمانوں کی دلچسپی برقرار رہی اس معنی میں کہ فقا کی جتنی کتابیں لکھی گئیں ابتدا سے لے کر آج تک چاہے کسی بھی مذہب کی ہوں نفی شافی مالکی ہمبلی یا شیع یا فاطمی ان سارے مؤلفوں کی کتابوں میں کتاب و کا باپ ضرور ملتا ہے مجھے کچھ مقابلہ کرنے کا موقع ملا تاکہ یہ معلوم کروں کہ شیعہ سنی خارجی فاطمی وغیرہ مولفوں کے خیالات میں اس موضوع کے متعلق کوئی فرق ہے یا نہیں حیرت ہے کہ میں کوئی فرق نہیں پایا ہم مقائد کی بنا پر ضرور جھگڑیں گے سنی شیعوں سے اور شیعہ شیع سنیوں سے اور سے لیکن ان کی فقہ میں کوئی ایسا امتیاز نظر نہیں آتا کہ یہ شیعہ خامون ہے یہ سنی خامن دونوں یا سبھی اپنے آپ کو مبنی کرتے ہیں اول قرآن پر ثانیہ رسول اللہ کی سیرت پر ظاہر ہے کہ وہاں کیا فرق ہوگا تاریخی واقعات ہیں چاہے ایک کاروباری فلاں اور دوسرے مذہب کا راوی فلاں دوسرا صحابی ہو لیکن جس چیز کا ذکر ہوگا اس چیز میں فرق پیدا نہیں ہو سکتا چنانچہ ہم گزشتہ تیرہ سو سال سے جو کی کتابیں چار دانگے عالم میں لکھی جاتی رہیں اور مختلف مذہبوں کے مولفوں کی قلم سے نکلی ہوئی ہیں ان میں ہر جگہ کتاب و فیئر کو پاتے ہیں حقیٰ کہ جو کتاب کتابوں کا اقتباس کہی جا سکتی ہے یعنی فتح عالمگیری اس میں بھی اس پر باب ہے اور بہت سے دلچسپ معلومات اس میں ملتی ہیں خاص کر اس بنا پر کہ بعض ایسی کتابیں جس سے عالمگیر حکم بادشاہ کے زمانے میں اس کا مطالعہ ممکن تھا وہ کتابیں موجود تھیں اب ناپید ہو گئی ہیں اور اس کے اقتباسات ان کتابوں میں ملتے ہیں ان کتابوں کا جو سلسلہ شروع اور جاری رہا وہ ایک معنی میں شرح اور تمصیل یعنی اصول کی حد تک کوئی فرق نہیں ہوتا مثالیں زیادہ دی جاتی ہیں تفصیلیں زیادہ دی جاتی ہیں مثال کے طور پر امام سرخ سے اپنی کتاب میں جنگ کے دوران میں بیلوں کا ذکر کرتی ہیں لوگ بیلوں پر بیٹھ کر دشمن سے جنگ کرتے ہیں یہ ظاہر ہے اسی ملک میں ہوگا جہاں بیل ملتے ہیں ورنہ اور ملکوں میں مثلا عرب میں بیلوں کا ذکر نہیں آئے گا اونٹوں کا ذکر آئے گا اسی طرح مالی کے مذہب کے مؤث مؤف جن کا تعلق شمالی افریقہ یعنی یورپ سے رہا یورپ کے قریبی معاملہ سے اسپین سے یعنی یوروپ سے رہا وہ زہریلی تیروں کا ذکر کرتے ہیں یعنی تیر کو میں زہر شامل کیا جائے تاکہ دشمن اگر زخمی ہو تو اس کا زخم چنگا نہ ہونے پائے اس کا ذکر مجھے اور مقاموں کی کتابوں میں نہیں ملا غالباً وجہ یہی ہے کہ اس کا رواج دوسرے ملکوں میں نہیں تھا اسی طرح امام سرقسی کی کتابوں میں گاڑیوں کا ذکر آتا ہے سامان کو لانے اور لے جانے کے لیے دوسرے مولکا کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا غالباً ان کے زمانے میں جانور پر سامان لا دیا جاتا تھا گاڑی کے اندر رکھ کر اس کو جانور کے ذریعے سے کھینچا جائے اس کا رواج ان کے ملکوں میں نہیں تھا ان کی تعریف کے زمانے میں برس بہت سے معاشرتی تفاصل ہم کو ان کتابوں کے, کے اندر ملتے ہیں یہ چند تفسیریں انٹرنیشنل لا کی تاریخ کے سلسلے میں میں نے آپ سے عرض کی البتہ کچھ مختصرنگ اس کے مندرجات کا آپ سے ذکر کروں کہ انٹرنیشنل لاء میں کیا چیزیں بیان ہوتی ہیں آج کل ہمارے زمانے میں پبلک انٹرنیشنل لا اور پرائیویٹ انٹرنیشنل لا دو مختلف فن دو مختلف علم سمجھے جاتے ہیں ہمارے فقا کی کتابوں میں یہ امتیاز نہیں ملتا ایک ہی کتاب میں وہ ان دونوں فنوں کے حکام بیان کرتے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے میں آپ سے کچھ مثالیں دے کر واضح کروں گا کہ ان دونوں علموں میں کیا فرق ہے پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء میں ایک حکومت کے تعلقات دوسری حکومت کی رایت کے افراد سے ہوتا ہے اس کے برخلاف پبلک انٹرنیشنل لاء میں ایک حکومت کے تعلقات دوسری حکومت سے ہوتے ہیں اس کے ریا سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ بنیادی فرق ہے اس بنیادی فرق کی کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں مثلاً نیشنلٹی کا حامل ایک شخص کو کس نیشنالٹی کا حامل سمجھا جائے گا یا وہ اپنی نیشنلٹی کو بدل سکتا ہے یا نہیں اور بدل سکتا ہے تو کن حکام اور کن قواعد کے ذریعے تھی اس کا تعلق پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء میں آئے گا پبلک انٹرنیشنل لاء میں اس کا ذکر نہیں آتا اور اسی طرح کی اور بھی چیزیں ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان مولکوں کے تصور کے مطابق اس پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء میں مسلمانوں کے اندرونی تعلقات کا بھی ذکر آ جاتا ہے مثلا شیعہ اور سنی تعلقات سے اس میں بحث ہوگی قانونی نقطۂ نظر سے فرض کیجیے کہ ایک آکہ میں عدالت کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوتا ہے مرنے والے کا مذہب شیعہ ہے اور اس کی بیوی جو وارث بنی ہے اس کا مذہب سنی ہے کس قانون کے مطابق وراثت تقسیم کی جائے اس کا تعلق ہوگا مسلمانوں کے پرائیویٹ انٹرنیشنل میں اسی طرح فرض کیجئے کہ ایک مسلمان فرد رائیت نے معاہدہ کیا کسی اجنبی ملک کے فرد رائع سے کاروبار تجارت کے سلسلے اس ملک کا یعنی اجنبی ملک کا قانون حکم دیتا ہے کہ جو شخص سرکاری طور پر بالغ نہ ہو یعنی اس کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہو تو اسے معاہدہ کرنے کا حق نہیں اس کا کیا ہوا معاہدہ لاغ سمجھا جائے گا اسلامی قانون میں عمر کا تعین نہیں ہے فزیکل بلوک کا سوال پیدا ہوتا ہے ممکن ہے اٹھارہ سال سے کم مدت میں بھی ہو جائے دس سال میں بارہ سال میں پندرہ سال میں بالغ ہو جائے ایک مرتبہ کسی جھگڑے کی وجہ سے مقدمہ عدالت کے سامنے آتا ہے اور وکیل صاحب کہتے ہیں کہ میرے ایک کلائنٹ نے جو معاہدہ کیا تھا وہ نابالغ تھا لہٰذا اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی معاہدہ کر عدم تو اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا تعلق پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء سے ہوتا ہے اور اس کے فوائد مقرر ہیں کہ مدعا علیہ کے قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا مدعی کے قانون کے لحاظ سے نہیں کیا جاتا وغیرہ اس کے برخلاف پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء میں بحث ہوتی ہے تین چیزوں سے اصل میں دو ہی چیزیں ہیں لیکن ضرورت کے لیے اس کو تین میں بانٹ دیا جاتا ہے قانون امن لاء آف پیس قانون جنگ لاء وار اور خانون ناترف داری یا غیر جانبداری لا آف نیوٹریلٹی لا آف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی جنگ میں ہماری حکومت مثلاََ ناطرفدار ہے تو اس کے تعلقات دونوں فریق جنگ کے ساتھ کس طرح ہوں گی یا فریق جنگ کا تعلقات کے تعلقات اپنے دشمن سے نہیں بلکہ ان ملکوں سے جو جنگ میں شریک نہیں ہے کس طرح ہوں گی اس کی کچھ تفصیلیں اس باب میں ملتی ہیں قانون امن میں زیادہ تر تین چار چیزوں سے بحث ہوتی ہے پہلا سوال ساورنٹی کے متعلق ہوتا ہے یعنی کس مملکت کو ہم خود مختار سمجھے اس میں علاوہ واقعتا خود مختار سلطنتوں کے باغیوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے ماڈرن انٹرنیشنل لاء کی کتابوں میں مگر اس وقت جب ان کی بغاوت ترقی کر کے ایک حد تک مستحکم ہو جائے اور وہ کسی علاقے پر حکمران بن جائیں چاہے پورے ملک پر ان کا قبضہ نہ ہوا ہو لیکن بہرحال ان کے قبضے میں بھی کچھ علاقہ ہو اور وہ وہاں خود مختارانہ طور سے اپنی حکمرانی کرتے ہیں اسی طرح اس میں ساورنٹی کے کی تفاصل ہوتی ہے کہ کن کن چیزوں میں ساورنٹی کی ضرورت اس کا منشا یہ ہے فرض کیجیے کہ برٹش انڈیا میں انگریزی دور میں ایک علاقہ وہ تھا جس پر انگریز براہ راست حکومت کے لیکن کچھ ریاستیں بھی تھیں جیسے بہاول پور جیسے کشمیر جیسے حیدرآباد وغیرہ ان ریاستوں کو انٹرنیشنل لاء کے اغراض کے لیے مملکت تسلیم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اگر کیا جائے گا تو اس کی کیا قواعد ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ سو فیصد خود مختار نہ ہو لیکن اسے ایک حد تک خود مختاری ہو مثلاً اسے اس کی اجازت ہو کہ اپنا ایک سفیر رکھے چاہے ساری دنیا کی مملکتوں میں نہیں صرف ایک ہی سلطنت میں۔ تو ابھی اسے ہم انٹرنیشنل لاء کا سبجیکٹ خراب دیں گے برعض اس طرح کی تفسیریں اس باب میں ملتی ہیں ایک با... دوسرا باب ہوتا ہے جائیداد پراپرٹی کے متعلق جس میں زیادہ تر بحث ہوتی ہے فتوحات کے متعلق ہم ایک دوسری سلطنت کا کچھ علاقہ فتح کر لیں تو کیا وہ آٹومیٹیکلی ہماری سلطنت کا جد بن جاتا ہے یا اس کے لیے کسی فارمیلٹی کی ضرورت ہے اور ہے تو وہ کیا ہوتی ہے اسی طرح جائیداد کے ڈسپوز کرنے کے متعلق اس میں بعض دلچسپ چیزیں بھی ملتی ہیں یعنی کبھی تو فتح کے ذریعے سے کسی علاقے پر خطرہ کبھی تبادلۂ علاقے کے ذریعے سے ایک علاقہ دوسری سلطنت کو دیا جاتا ہے کبھی تحفے کے طور پر اس کی بہت سی مثالیں اسلامی تاریخ ان میں ملتی ہیں دو حکمرانوں میں ایک علاقے کے مطالعہ جھگڑا ہے جنگ ہوتی رہتی ہے بالآخر وہ ایک ڈپلومیٹک انداز میں اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ میری بیٹی تمہارے بیٹے سے نکاح کر لے اور میں جہیز میں وہ علاقہ تمہیں دیتا ہوں فتح کے ذریعے سے میں مارتا ہوں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی مختلف چیزیں تاریخ میں پیش آتی رہی ہیں اور جائیداد کے متعلق جو قواعد ہیں ان کا اس میں ذکر کیا جاتا ہے ایک اور چیز کا ذکر اس میں آتا ہے جو یورسڈکشن کے متعلق یعنی ایک ملک کے خواہد دوسرے ملک کی رائت پر چلیں گے یا نہیں چلیں گے کس حد چلیں گے اور اس سلسلے میں کون سا قانون نافذ ہوگا اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی چیز میں آپ سے عرض کروں امام محمد شیبانی کی شرح سیر میں جس کا میں نے کیا ایک باب ہے بہت وہ لکھتے ہیں کہ اگر غیر ملک کے لوگ ہمارے ملک میں آئے اور ہماری عدالت سے رجوع ہوں تو ہمارا خاضی ان پر انہیں کا قانون نافذ کرے گا اور اس کیجیے کہ دو ہندو پاکستان آئے ان میں آپس میں جھگڑا ہوا اور ہماری عدالت میں رجوع ہوتے ہیں تو ہندوؤں کا یا ہندوستان کا قانون ان پر نافذ کیا جائے گا پاکستانی قانون ان پر نافذ نہیں ہوگا اور اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فقہ کو یعنی ہمارے قاضیوں کو غیر ملکوں کے قانون سے واقفیت پیدا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے وہ غالباً اپنے کو مبنی کرتے ہیں عہد نبوی کی بعض مثالوں پر مثلاً لکھا ہے ایک مرتبہ مدین منورہ میں چند یہودی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو نوجوانوں کو اپنے ساتھ پکڑ کر لائے کہا کہ انہوں نے آپس میں زنا کیا ہے تو رسول کریم نے ان سے کہا کہ تو میں زنا کا کیا حکم ہے تو شروع میں انہوں نے کہا کہ ان کے منہ پر کالک لگائی جائے انہیں گدھے پر پشت بدل کر یعنی گھوڑے گدھے کے منہ کی طرف ان کی پیٹ ہو گدھے کی دم کی طرف ان کا منہ ہو بٹھایا جائے اور شارے شہر میں ان کو گھما کر ڈھنڈورا پیٹا جائے کہا کہ نہیں تم جھوٹ کہتے ہو پھر کہا کہ کا نسخہ لاؤ اور جب آیا تو ایک نومسلم یہودی حضرت عبداللہ ابن السلام سے کہا کہ اسے پڑھو یا کسی اور شخص کو عبداللہ علیہ السلام کی موجودگی میں کہا کہ پڑھو اس نے پڑھنا شروع کیا پھر ایک مقام پر انگلی رکھ کر آگے بڑھ گیا تاکہ اس کو اس عبارت کے پڑھنے کی ضرورت نہ ہو عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ انگلی اٹھا اس کے نیچے کی عبارت اور وہاں لکھا ہوا تھا کہ جناح کی سدا سدا رجم ہوگی رسول اللہ نے ان کو رجم کروایا تو یہ نظیر بتاتی ہے کہ اجنبیوں پر اسلامی قانون نافذ نہیں کیا جاتا انہی کا قانون ناقص کیا جاتا ہے چنانچہ انہوں نے کئی سفروں کی طویل بحث میں بتایا ہے کہ اجنبیوں پر اجنبیوں کا قانون ہماری عدالتوں میں کس انداز سے ناقص ہوتا ہے اسی طرح اس میں انٹرنیشنل لا کے لا آف پیس میں سفارتوں کا تعلق ہوتا ہے اور عدیم زمانے میں سفیر مستقل نہیں ہوتے تھے بلکہ موینہ غرض کے لیے موینہ مدت کے لیے بھیجے جاتے تھے اور کام انجام دینے پر وہ واپس آ جاتے تھے اس سلسلے میں امیر علی نے اپنی ہسٹری آف سارا سنس میں لکھا ہے کہ مستقل سفیروں کا آغاز یورپ میں آغاز ہونے سے دو سو سال پہلے مسلمانوں نے ہوا وہ ایک دلچسپ چیز ہے جو اس سلسلے میں میں نے اشارت الناب سے ذکر کر دیا غرض قانون امن میں یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں قانون جنگ میں اعلان جنگ کی ضرورت اسی طرح کن کو قتل کن کو کن انسان، ان انسانوں کے متعلق قانون جنگ کیا ہے اور چیزوں نے جائیداد کے متعلق قانون جنگ کیا ہے مال غنیمت کے سلسلے میں جنگی قیدیوں کو گرفتار کر کے ان سے برتاؤ کرنے کے متعلق یا ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے یا ان کو قتل کیا جا سکتا ہے وغیرہ اسی طرح جنگ کا اختتام بھی اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک سلطنت جب دوسرے سے جنگ کرتی ہے تو اس کے اختتام کے بعد جو معاہدہ اور صلح نامہ ہوتا ہے اس میں کیا کیا ایلیمنٹس کی ضرورت ہے غرض یہ تفصیلیں ہیں انٹرنیشنل لا کی جو اصل میں انٹرنیشنل قانون نہیں ہوتا ایک قانون ہوتا ہے جو انٹرنیشنل برتاؤ میں یعنی ایک مملکت کا دوسرے مملکت کے ساتھ برتاؤ رکھنے میں برتا جاتا ہے اسے ہمیں انٹرنیشنل لاء کا نام دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکی دور میں مسلمان ریاست مکہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے اس کے لیے کیا تاریخی دلیل ہے کہ مسلمان اہل مکہ مکہ کے اس دستور پر بھی عمل نہیں کرتے تھے جو اسلامی تعلیم کے خلاف نہ تھا کیا یہ اطاعت العمر کے خلاف نہیں ہے کیا ایسے غیر مسلم کیا اسے غیر مسلم بغاوت کا نام نہیں دے سکتا سوال ذرا میرے بیان کردہ چیز سے کچھ ہٹا ہوا ہے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ مسلمان رسول اکرم پر ایمان لانے والے اہل مکہ اپنی ہر چیز کو رسول اللہ کی طرف رجوع کرتے چاہے آپس کا جھگڑا ہو یا کسی چیز کے متعلق بغیر جھگڑے کے عمل کرنے کا سوال ہو وہ مکی مملکت کے میں لب استعمال کروں دفاتر کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے مثلا شہری مملکت مکہ میں دو قسم کے وزیر عدلیہ پائے جاتے تھے ایک دیوانی مقدمات کے لیے اور ایک فوجداری مقدمات کے لیے لیکن مسلمان اس افسر کے پاس نہیں جاتے تھے غرض میرا منشا یہ ہے کہ اس ابتدائی زمانے میں مسلمان اپنی ہر چیز کو رسول اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اس کو میں نے نام دیا کہ مملکت درمند کرتا ہے باقی جب وہ اس مملکت کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں تو اس کے احکام کی اطاعت کرنے کا کوئی سوال بھی نہیں پیدا ہوتا اول العمر اس وقت ہوں گے جب وہ ہمارا اول العمر ہو جب وہ اس کو اول العمر تسلیم ہی نہیں کرتے تو اس کی بات ماننے کا شوار نہیں ہوتا باقی بغاوت اہل مکہ یقیناً کہتے ہوں گے اسی لیے وہ اذیت دیتے تھے ستاتے بھی تھے رسول اللہ کو بھی اور نو مسلموں یعنی مسلمانہ نے مکہ کو بھی بعض کو انہوں نے قتل بھی کیا تھا اور یہ داستان تاریخ عالم کے رزنیہ اس میں سے ایک ہے کہ کس طرح ہر مکہ ہر اچھی چیز کو دیکھتے ہوئے بھی دی. محض اپنی ہر دھرمی کے باعث وہ اس کو قبول کرنے سے سالہ سال تک انکار کرتے رہے لیکن الحمدللہ اس قصے کا احتجام اچھی طرح سے ہوا یعنی فتح مکہ کے دن جو بضور مکہ پر قبضہ کرنے کی صورت میں پیش آیا تھا اسلامی فوج نے رسول اللہ کی قیادت میں مکہ پر قبضہ کیا تھا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے سارے اہل مکہ اپنی دشمنی کے باوجود ایکائک اپنے آپ کی کایا پلٹ پاتے, پاتے, پاتے, پاتے, پاتے, پاتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے واقعہ ہوا تھا فتح مکہ کے دن رسول اللہ نے ڈھنڈورا پٹوایا پورے شہر میں کہ رسول اللہ تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ہر شخص آئے چنانچے کعبے کی مسجد کے احاطے میں سب لوگ آئے اور سوچ رہے تھے کہ کیا کہنے والا ہے شاید ہمیں سزا دے گا برعک پریشانی کے عالم میں یہ مفتو لوگ وہاں آئے رسول اللہ نے نماز کے لیے حکم دیا حضرت بلال کو وہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتے اس وقت کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں ایک غیر مسلم مکی وہاں میدان میں موجود تھا جب اس نے کعبے کی سطح پر سے حضرت بلال کو اذان دیتے ہوئے شلون محمد رسول اللہ وغیرہ کہتے ہوئے سنا تو اپنے بادو بیٹھے ہوئے ایک اور مشرق کے ساتھ کانا پھوسی کرتا ہے اور کہتا ہے خدا کا شکر میرا باپ آج زندہ نہیں ہے ورنہ وہ تحمل اور برداشت نہیں کر سکتا کہ خدا کے گھر پر ایک کالا گدھا چڑھ کر یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوں گے اس کو ابھی اپنے ذہن میں رکھیے اس کے بعد رسول اللہ نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد حاضرین سے مخاطب ہو کر کچھ تو اشارت ان سے انہیں بتایا کہ گزشتہ بیس سال سے تم میرے ساتھ جو برتاؤ کرتے رہے ہو اب اس سلسلے میں مجھ سے کیا توقع رکھتی ہو رسول اللہ کا جواب تاریخی نقطہ نظر سے بھی قابل ذکر ہے نفسیاتی نقطہ نظر سے بھی اس کے نتائج بھی حیرت انگیز تھی اس وقت اگر رسول اللہ چاہتے تو یہ حکم دیتے کہ ان سارے اہل مکہ کو قتل کر ڈالو آپ کے پاس فوج تھی قوت تھی اور شہر پر قبضہ ہو چکا تھا اور شاید وہ اس کے مستحق بھی تھے کہ ان کو سزائے موت دی جائے کم از کم یہ حکم دے سکتے تھے کہ اہل مکہ کی ساری جائیداد لوٹ لو کیونکہ وہ مسلمانوں کی جائیدادوں کو لوٹ چکے تھے انہیں یہ سزا دی جا سکتی تھی اور آپ کے پاس اس کے امکانات بھی تھے یہ بھی حکم دے سکتے تھے کہ ان سب کو غلام بنا ڈالو اس کے وہ مستحق تھے اور اس کا امکان بھی تھا مگر رسول اخیر نے خدا کی آخری پیغمبر نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا کہ انسانی طرز عمل ہوتا حضور کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا جاؤ آج تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے جاؤ تم سب آزاد ہو تسری والو از حبو فن تو اس پر وہی شخص ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت نہ کر سکا ایک رسول اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے اے محمد میں اتاب ابن اسید ہوں یعنی فلا مشہور دشمن شدو اللہ الہ الا اللہ محمد عصد. اس اعلان آزادی کا نفسیاتی اثر یہ پڑا کہ اب تاب نے اسیب رضی اللہ عنہ ہی نہیں سارے شہر مکہ نے راتوں رات خوش دلی کے ساتھ اسلام قتل کیا اور پھر دو سال بعد جب رسول اللہ کی وفات ہوئی اور بہت سے قبیلے مرتد بھی ہوئے تو جن لوگوں نے اسلام پر برقرار رہ کر بغیر ڈگم، ڈگمگائے ہوئے اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ان میں سب سے مقدم یہی شہر مکہ تھا جملہ کہا تو رسول اللہ کا کیا جواب ہوا جو جواب یہ تھا کہ میں تمہیں مکے کا گورنر مقرر کرتا ہوں ایک سیکنڈ پہلے کے دشمن کو اسی مفتوحا شہر کا مطلق الین حکمران بنا کر مدینہ واپس جاتے ہیں اور مکے میں اپنا ایک سپاہی بھی غیر کے طور پر نہیں چھوڑتے اور اس میں آپ کو پچھتانا نہیں پڑا تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں اس سلسلے میں پیش نظر رکھنی چاہیے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اسلام کوئی اور قسم کی دنیاوی اور مادی تحریکوں کی طرح کی تحریک نہیں تھا وہ ایک ربانی عنایت تھی جو انسان تک پہنچائی گئی اور اس پر عمل کرنے والے میں بھی وہ کردار تھا جس نے تاریخ عالم میں اپنا سکہ چھوڑا ہے اور آج بھی جو غیر جانبداری سے مطالعہ کر سکتے ہیں وہ اس پر سر دھونے پر مجبور ہو جاتے ہیں ان حالات میں میں نے سمجھتا کہ مسلمانوں نے مکہ کو اہل مکہ کی اطاعت کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ وہ ایک نیا نئی آئیڈیالوجی پیش کر رہے تھے جس میں اہل مکہ کی بھلائی تھی اگر وہ اسے قبول کرتے اس کے بعد ایک سوال ہے انٹرنیشنل نیشنل لاء کی تاریخی ارتقا کے سلسلے میں آپ نے یونانی قوانین اور پھر رومن امپائر کا تذکرہ کیا اس سلسلے میں حضرت سلمان علیہ السلام کا قوم سبا کے ساتھ روابط اور سفارت کا قرآن پاک میں واضح تذکرہ ہے اس زمین میں اس کا کیا مقام ہے یوں سمجھئے کہ تفصیل کا موقع نہ پا کر میں نے اس میں یہودی قانون کا ذکر نہیں کیا یونانیوں کا ذکر کیا رومیوں کا ذکر کیا اور بھی قوموں کے ذکر کی ضرورت ہے ہندوستان کا بھی چین کا بھی یہودیوں کا بھی شاید امریکہ کے ریڈ انڈینز کا بھی ہمارے پاس بہت سے معلومات ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان کا ذکر نہیں کر سکا یہودی قانون کے سلسلے میں حضرت سلیمان بھی آئیں گے کیونکہ یہودی قانون صرف وہ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا بلکہ بعد کی صدیوں میں اس میں تبدیلیاں اس میں اضافے بھی ہوتے رہے ہیں. لیکن یہودی قانون بدقسمتی سے تاریخ اسلامیت کے درخشاں چیزوں میں شامل نہیں کیا جا سکتا کم از کم موجودہ طور کی اساس پر چنانچہ کتاب تسنیا ریوٹرانومی کو آپ پڑھیے اس میں اس کے بیان کے مطابق خدا حضرت موسا کو حکم دیتا ہے کہ جب تم کسی شہر کے قریب پہنچو اس پر قبضہ کرنے کے لیے تو پہلے وہاں کے لوگوں کے سامنے امن پیش کرو سلامتی پیش کرو اگر وہ اس کو قبول کر کے اپنے دروازے کھول دیں اور تم شہر میں فاتحانہ داخل ہو جاؤ تو شہر کے سارے لوگ تمہارے غلام بنیں گے تمہارے خراج گزار بنیں گے اور تمہارے خدمت گزار رہیں گے اس کے برخلاف اگر وہ مخاومت کریں ریزسٹ کریں اور مقابلہ کریں اور تم بعد میں اس شہر پر تلوار کے زور سے قبضہ کر کے داخل ہو جاؤ تو وہاں کی کسی تنفس لینے والی چیز کو زندہ نہ رکھو مرد عورت بچہ بوڑھا گدھا اونٹ جانور ان سب کو تہ تیخ کر کے ختم کرو یہ حضرت موسا کی طرف منسوخ قانون ہے اس کے بعد حضرت یوشا کی کتاب توریت میں ملتی ہے وہاں اس کا عملہ اس پر عملہ عمل کرنے کا ذکر آتا ہے فلان شہر میں گئے اور یہودیوں نے وہاں کی عورتوں بچوں بوڑھوں دودھ پیتے لوگوں جانوروں سب کو ختم کر ڈالا اس کے بعد حضرت سیمبل اشمعیل علیہ السلام کی کتاب ملتی ہے اس میں بھی ہمیں یہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ اگر عمالخا کے علاقے پر تم حملہ کرو تو وہاں دودھ پیتے بچوں کو مردوں کو عورتوں کو گدھے کو اونٹ کو سارے جانوروں کو نیست و ناموں کر یہ تھا وہ قانون جو یہودیوں کی دین نے انہیں سکھایا شاید اسی کا اثر ہے کہ آج تک بھی ہم اسرائیل میں وہ چیز نہیں پاتے جو متمدن قوم میں ہونی چاہیے حضرت سلیمان اور حضرت داؤود یقیناً پیغمبر تھے اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ حضرت موسا اور حضرت یوشا اور حضرت اسموئل کی طرف جو چیزیں موجودہ طورت میں بیان ملتی ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں یقیناً یہودی تاریخ میں بھی انٹرنیشنل لا ملتا ہے حالت جنگ میں بھی حالت امن میں بھی اور ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان کا جو تعلق ملک یمن بالکش سے رہا وہ اس کی ایک مثال ہے اور وہ حالت امن کے روابط ہیں جنگ دونوں میں نہیں ہوئی تھی اور یہ میرا جواب ہے اس سوال کے سلسلے میں اگر قرآن کی آیت پیش کی جائے جس پر سب طرح تسلیم ختم ہم کریں تو اسے اجماع میں فنی نقطۂ نظر سے نہیں کہوں گا پاکستان میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اپنی سوسائٹی کو اسلامی رنگ دینے کے لیے اسلامی قانون ضروری ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں تک انفرادی اصلاح تشلب لکھا یقینی ہوتی اس وقت تک اسلامی قوانین نہ پوری طرح نافذ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی معاشرے کو اسلامی رنگ دیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں کون سا خیال درست ہے مجھے توقع تھی کہ سوالات آج کی تقریر کے متعلق ہوں گے بہرحال اس سوال کا میں جواب یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم اسلامی معاشرے کی اصلاح کے بعد اسلامی قانون نافذ کرنا چاہیں تو اس کے انتظار میں قیامت آ جائے گی اس لیے بوقت واحد اصلاح کی کوشش بھی جاری رکھنی چاہیے اسلامی قانون بھی نافذ کرنا چاہیے کیونکہ اسلامی قانون بہت سے لوگوں کو مجبور کرے گا کہ سزا کے خوف سے نیک بنے مثال کے طور پر چور کا ہاتھ کاٹنا ہے بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اس پر میں نے اس سے پہلے بھی ایک لیکچر میں اشارہ کیا اسے وحشیانہ چیز فرار دیتے ہیں مجھے ان لوگوں پر اعتراض کروانی ہے لیکن ان کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کروں گا کہ اگر ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ کی جائے تو مملکت کے سارے باشندے یا شہر کے سارے باشندے بے ہاتھ والے نہیں ہو جاتے ایک یا دو آدمیوں کا ہاتھ کٹتا ہے پھر اس سے سب لوگوں کو ڈر ہونے لگتا ہے اور چوری کی کسی کو ضرورت نہیں یا یہ چیز بہتر ہے کہ ایک دو آدمی کے ہاتھ کٹیں پھر سارے لوگ اپنے گھر میں اطمینان سے سو سکیں کہ نہ چوری کا ڈر نہ ڈاکے کا ڈر یا وہ صورت جو میں نے اپنی آنکھوں سے تیرف میں دیکھی ہے کہ چور کو اپنے گھر سے زیادہ آسائش کے اور لگجری کے جیل خانوں میں رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے بعض احمقوں کو ترغیب ہوتی ہے کہ بجائے محنت کر کے کمانے کے جس میں ذرا تکلیف ہوتی ہے اس سرکاری مہمان نوازی کو قبول کرے <تصفيق> بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ میری رائے میں نفاذ قانون اسلامی اور تربیت اسلامی دونوں کاموں کو باق وقت چلنا چاہیے جیسا کوئی رسول اللہ کے زمانے میں ہوا تھا جو اسلامی قانون مسن قرآن حدیث میں آتا اسے نافذ بھی کیا جاتا اور ساتھ ہی تربیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا اس کے سوا اگر کیا جائے تو غالباً قیامت تک ہمیں انتظار ہی کرنا پڑے گا اسلام میں دوسری ریاست پر جارہیت کرنا جائز نہیں ہے لیکن مدینے کی سٹی سٹی جب مضبوط ہو گئی تو مکے پر حملے میں پہل کی گئی اس کی کیا وجہ تھی جس کا ثبوت آپ پر ہے آپ ثبوت دیں کہ پہل مسلمانوں نے کی غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ میں ایک ہوئی تھی سن چھ ہجری میں مسلمانوں اور میں میں جس میں شرط یہ تھی کہ ہر فریخ دوسرے فریخ کے خلاف ظلم تعدی وغیرہ کرنے سے باز رہے گا علانیہ بھی اور چھپ کر بھی دخل دہی کی ہتھیار مہیا کیے بنو کی نانا کو فیص بدل کر چھپ کر ان کے علاقے میں گئے اور قبیل خدا کے مسلمانوں کو قتل بھی کیا جب اس طرح انہوں نے اپنے معاہدے کو ختم کر دیا یعنی جو صلاح ہوئی تھی حدیبیہ میں مسلمانوں اور اہل مکہ میں تو صورت میں سزا کے طور پر انتخام کے طور پر اگر مسلمان حملہ کرتے ہیں اسے جارحانہ حملہ اگریشن میرے خیال میں قرار نہیں دیا تھا ابتداء ان کی طرف سے ہوئی تھی اور جواب مسلمانوں نے دیا البتہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں شہر مکہ کی فتح کی طرف مقرر اشارہ کروں گا رسول اکرم نے ایک سپا سالار کی حیثیت سے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس پر آدمی آج بھی ششدر رہتا ہے اس زمانے میں دس ہزار کی فوج چھپ کر کہیں جا نہیں سکتی اور رفتار اتنی سست تھی کہ مدینے سے مکے کو جانے کے لیے اگر آج دو گھنٹے لگتے ہیں تو اس وقت دو ہفتے لگتے تھے اس کے باوجود مسلمانوں کی فوج مدینے مکے شہر کے مضافات میں پہنچ کر کیمپ ڈالتی ہے اس وقت تک مکے والوں کو کوئی اطلاع نہیں پھر شہر مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوتا ہے تو ایک خطرہ خون بھی بہائے بغیر پھر اس کے بعد کا قصہ ابھی میں نے آپ سے بیان کیا کہ کس طرح حضرت کے ایک جملے نے کہ تم پر آج کوئی ذمہ داری باقی نہیں ہے جاؤ تم سب آزاد ہو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی کایا پلٹ ہو گئی اور وہ سب کے سب پورے خلوص کے ساتھ مسلمان ہو گئے تو بہرحال اس کو جارحانہ جنگ اگریسو نہیں قرار دیا جا سکتا تاریخی واقعات کی روشنی میں رومن اللہ دنیا کے قدیم ترین قانونوں میں شمار ہوتا ہے اور اس کے اثرات دنیا کی مختلف اخبار کے قوانین پر لازمی طور پر مرتب ہوئے ہوں گے رومن اللہ میں کچھ قانون ایسے بھی ہوں گے جو کہ کافی اچھے ہوں مختصرا فرمائے کہ محمدن لا کس حد تک اور کن کن نمایاں شعبوں میں رومن اللہ سے متاثر ہوا ہے سوال کا جواب تو خاصا تفصیلی ہو سکتا ہے مگر آپ نٹشل بیان کر دیں تو مہربانی ہوگی اگر آپ کو عربی آتی ہے میرے دوست کو تو میں ان سے عرض کروں گا کہ آپ کی کتب پانے میں ایک کتاب ابھی ابھی آئی ہے عربی زبان میں ہے جس میں پانچ ملفوں کے مخالوں کا ترجمہ ہے اور ان پانچوں نے اسی موضوع سے بحث کی ہے کہ آیا اسلامی قانون پر رومی قانون کا اثر ہوا یا نہیں ہوا اس میں ایک اٹالین ہے اس میں ایک انگریز ہے ایک فرانسیسی ہے پھلا پھلاں مختلف لوگ اور حیرت ہوتی ہے کہ پانچوں کے پانچ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلامی قانون پر رومی قانون کا خط ان کوئی اثر نہیں پڑا اور اس پر وہ حیرت بھی کرتے ہیں چنانچہ ایک مولف فرانسیسی مولف نے اپنے مضمون کا عنوان ہی دیا ہے the of the of law. ایک ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اسلامی قانون خود بخود کیسے بن گیا دوسرے الفاظ میں سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ اسلامی قانون پر اگر رومی قانون کا اثر ہوا ہوتا تو اس کے اس کے چینل ہونے چاہیے اس کا طریقہ ہونا چاہیے اولا قانون لاطینی زبان میں ہے اس کے کسی ترجمے کا پتہ نہیں چلتا عربی زبان میں کسی بھی زمانے میں موجودہ بیسویں صدی کے نصف دوم کو چھوڑ کر دوسری چیز مسلمانوں نے اپنی فتوحات کی ابتدائی سے پرانی احکام کے تحت قوم وار قانونی خود مختاری دے دی یعنی اگر دو عیسائیوں میں جھگڑا ہو تو قانون بھی عیسائی ہوگا جج بھی عیسائی ہوگا فریقین بھی عیسائی ہوں گے ان کے گواہ بھی عیسائی ہوں گے غرض یہ کہ اسے اسلامی عدالت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہی انہوں نے ساری قوموں کے متعلق نافذ کیا تھا اس طرح رومن قانون کو مسلمانوں پر اثر انداز ہونے کی کوئی ضرورت بھی پیش نہیں آ سکتی تھی کیونکہ دو مسلمانوں میں جھگڑا ہوتا تو قرآن کے مطابق فیصلہ کیا جاتا اور مسلمان خاصی اس کے بخلاف دو عیسائیوں میں دو یونانیوں میں جھگڑا ہوتا تو عیسائی قانون اور رومی قانون کے مطابق فیصلہ کیا جاتا اور یونانی یا عیسائی حاکم عدالت ہی اس کے متعلق مشغول ہوتا وہ مسلمانوں کے پاس آتا ہی نہیں ایک اور چیز کی طرف میں آپ کا اشارہ کرتا ہوں فقا کی کتابوں اور رومی قانون کی کتابوں میں سے ایک ایک کو لی اگر ایک دوسرے سے ماخوذ ہے تو ظاہر ہے جس نے عقص کیا ہے وہ اپنے اصل سے کچھ نہ کچھ لی ہوئی چیزوں کے متعلق اثرات چھوڑتا ہے مگر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسی کوئی چیز وہاں نظر نہیں آتی مثلا رومی قانون کو یوس کا نام لیتے ہیں اور مسلمان فقہ یوس کے معنی ہیں حقوق اور کے معنی ہیں معرفت مسلمانوں نے اپنے قانون کو یوس کا نام کبھی نہیں دیا اگرچہ موجودہ دور میں حقوق کی اصطلاح بڑھتی جانے لگی ہے جو محض اس لیے ہے کہ ہمارے طلبہ یورپ جا کر فرانس اور جرمنی اور اٹلی میں قانون پڑھتے ہیں اور وہاں اس کے لیے حقوق کا لفظ سنتے ہیں تو آ کر وہ اصطلاح اپنے ہاں بھی برتنے لگتے ہیں لیکن مسلمان اپنے قانون کو کبھی علم الحق انہوں نے کبھی نہیں کہا اسے علم الفکری کہتے رہے دوسری چیز رومن لا کی کتاب کو کھولئے اس کا پورا مواد تین بابوں پر آپ کو مشتمل نظر آئے گا تین قسموں پر اس میں اول کا نام ہوگا پرسنس یعنی اشخاص کا خانہ اس میں دوم کا نام ہوگا پراپرٹی چیزوں کا یعنی مال کا کے متعلق خوانین اور تیسرا بار آپ کو ملے گا ایکشنز مقدمات کا اسلامی خانون کے کتاب کھولیے پہلے عبادات ملیں گے یعنی کتاب و نماز روزہ حجذکات اس کے بعد معاملات ملیں گے اور اس کے بعد زوا یعنی قانون تعزیرات تو اگر رومی قانون سے اسلامی قانون متاثر ہوا ہوتا کم از کم ان بیرونی ٹیکنیکل چیزوں میں تو اس چیز کو باقی رکھتے یعنی اسلامی قانونی ممنی ہوتا اشخاص اور مال اور مثلا مقدمات میں انہوں نے ایسا بالکل نہیں کیا پھر اس کو بھی دیکھیے کہ اسلامی قانون میں بلا استثنا سارے ہی مذہبوں کے لوگ حنفی مالکی شافعی شیعہ وغیرہ عبادت کا اس میں ضکور ذکر کسی رومی قانون میں عبادت کا کبھی ذکر نہیں آتا ان کی قانونی کتاب غرض یہ ہے کہ اسلامی قانون پر اگر رومی قانون کا اثر پڑا ہے تو جن لوگوں کو اس کا دعویٰ ہے وہ اس کا ثبوت دیں ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی جیسا کہ خائدہ ہے البین تو المدئی مدئی کو ثبوت دینا چاہیے اور مدعا صرف اسے انکار کرتا ہے کہ میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں ایک اور چیز بھی اس سلسلے میں شاید بیان کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ رومی قانون جس زمانے میں مسلمانوں نے ان علاقوں کو فتح کیا جہاں رومی قانون نافذ تھا پہلے یعنی برجنٹائن امپائر کے علاقے وہاں رومی قانون زیر عمل تھا ہی نہیں مختلف وجوہ سے مقامی باشندوں کو خود مختاری دے دی گئی تھی اور ان کے معاملات عدلیہ کو ان کے مذہب کے افسروں یعنی پادریوں کے سبوت کر دیا گیا تھا جب رومی قانون کا اس علاقے میں وجود ہی نہیں تھا جہاں مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا تو اس سے متاثر ہونے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا ایک اور چیز بھی ہمارے مولف بیان کرتے ہیں کہ رومی قانون کی تعلیم شہر بیروت میں ہوتی تھی اور بعض مولفوں نے کہا کہ غالباً اس مدرسے کے اثرات مسلمانوں پر پڑے ہوں گے لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ یہ مدرسہ اسلام سے دو سو سال پہلے بند ہو چکا تھا وہاں اس کا وجود ہی نہیں تھا برعید ایسی بہت سی چیزیں اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں الطاثر الک الاسلامی من القانون روح میں جو آپ کے کتب خانے میں آ چکی ہے تو آپ کو وہ ساری دلیلیں مل جائیں گی جو ان مختلف مولکوں نے اپنے نظریے کے سلسلے میں پیش کی ہیں شروع میں اس کے متعلق ہمیں شبہ ہے کہ ایا وہ پنب بھی سکے گی یا نہیں سکے گی لیکن ہمارا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ اس کے ساتھ اپنے کچھ نہ کچھ تعلقات رکھیں اسے دے یورے یعنی قانونی حد تک اسے قبول کرتے ہیں دے فاکٹو یعنی واقعے کی حد تک اسے تسلیم نہیں کرتے ایسا ہو سکتا ہے اس بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومتوں کو اسلامی حکومتوں کو ان کے ذمہ دار لوگوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ حصب ضرورت فیصلہ کریں کوئی معین قانون نہیں کہا گیا ہے کہ ایک ہفتے کے وجود کے بعد تسلیم کر لیا جائے یا ایک مہینے کے یا ایک سال کے بعد ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اور اپنے حد مناسب عمل کر سکتے ہیں جو اسلامی حکومت کے مفاد میں ہوگا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ